جنازہ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیہ مرجعکم و وعد اللہ حقا حق انبد الخلق سم لے یجز الزین آ من وامل ہات بل ولزین کفرو لحم شرابم منحمیم واضابن علیم بماکانو یقفرون <تصفح> یہ ماں کی تمہید ہے اور تخویف اخرویہ بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور بشارت بھی ہے الیہ ہے مرجی اسی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے تم سب کو یعنی قیامت آنی ہے اور سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا وعد اللہ حقا وعدہ ہے اللہ کا سچا کہ تم سب نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے انہوں یبد الخل بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی یہ بے ست کی دلیل ہے بے شک وہی ابتدا کرتا ہے پیدائش کی سما یعید پھر وہی دہرائے گا یعنی دوبارہ بنائے گا لے یزی الزینہ یہ بے کی غرض ہے کیوں قیامت آمد آئے گی کیوں اللہ ساری خلقت کو دوبارہ بنائے گا اس کی علت بیان ہو رہی ہے تاکہ بدلہ دے اللہ مومنوں کو اور جنہوں نے عمل کیے نیک بالکش ساتھ انصاف کے ولزینہ کفر اور جنہوں نے کفر کیا یہ تخویف ہے ان کے لیے ہے شراب ان پینا من حمی من کھولتا ہوا پانی گرم پانی اور عذاب علیم ہے بیما کانو يَكْفُرُونَ اس وجہ سے کہ وہ منکر تھے انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا ہوزی جعل شمس ضیاء ان یہ دوسری عقلی دلیل ہے جی وہی ہے جس نے بنایا سورج کو زیا ان جگ مگاتا والمر نور اور چاند کو روشن وقد رحو اور مقرر کی اس چاند کی منزلیں زمیر منصوب راجے بسوئے القمر والمارا قدر ناہو منازل دوسری جگہ پہ اللہ نے اس کو خود بیان کیا سورج کی جو منزلیں ہیں یہ ہر شخص کو معلوم نہیں ہوتی مگر چاند کی منزلیں ہر بندے کو معلوم ہوتی ہیں آج پہلی ہے دوسری ہے تیسری ہے چودہویں ہیں چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی وال حساب اور تاکہ تم جان لو حساب کو ما خلک اللہ ازال کا اللہ بالحق بلحق لے اظہار الحق لے اظہار القدرت ولا اباسن نہیں پیدا کیا ہم نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ اللہ بلحق مگر ساتھ حق کے حق بمقابلہ با باطل تو پھر الحق کا مینہ ہوگا سچائی اور سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ توحید ہے تو ان سب کچھ کو پیدا کرنے کا مقصد اپنی وحدانیت اور اپنی علوہیت کو واضح کرنا ہے کبھی کبھی حق ابس اور لح کے مقابلے میں آتا ہے تو پھر مانا ہوگا کہ ہم نے اسے ابس پیدا نہیں کیا کھیلد کے لیے پیدا نہیں کیا اس کے پیدا کرنے میں بڑی حکمتیں ہیں اور بڑے فائدے ہیں یو فصل العیات کھول کے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں اپنے آکام لیکمی یا لمون یا یونیبون جو عنابت رکھتے ہیں نف اختلاف الل ابن نہار یہ دوسری دلیل ہی کا تتیم ہے جی بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اختلاف الل آمد و رفت دن آ ہے پھر رات آ رہی یا دن اور رات کا بڑا چھوٹا ہونا کبھی دن بڑے ہیں تو راتیں چھوٹی ہیں کبھی راتیں بڑی ہیں تو دن چھوٹے ہیں وہ خلق اللہ آفس سماوات ورض اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں ان سب چیزوں میں لیاتن بڑی نشانیاں ہیں لیکمیتقون ان لوگوں کے لیے جو زد سے بچتے ہیں یا یوتی ابن عباس نے مانا کیا اطاعت کرنے والے لوگ لیاتن العلامات لحدانیت لی رب اللہ کی معبودیت کے بڑے نشان ہیں دلیلیں سورت روم میں آپ نے پڑھا اللہ نے وہاں فرمایا ومن آیاتی ہی انتقو مسما ومن آیاتی ہی اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان لذین اللہ یرجون لکھا دلیل اقلی کے بعد تخویف اخرویہ منکرین توحید کے لیے اور منکرین قیامت کے لیے بے شک جو لوگ امید وار نہیں ہماری ملاقات کے یعنی قیامت پر انہیں کما حقو یقین نہیں ورزو بالحیات الدنیا دنیا اور وہ خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر وطم انو بہا اور اسی پر انہوں نے اطمینان پکڑ لیا آگے کی انہیں کوئی خبر نہیں کہ مرنا ہے اللہ کے ہاں جانا ہے ایک ایک حرکت کا حساب دینا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں مطمئن ہے دنیا کی زندگی پر ولزین آیات ناغا فلون اور وہ لوگ جو ہمارے آکام سے ہماری آیتوں سے بے خبریں الا کم آبا منار یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آ گئے بیماکانو یکس بون بدلا ان کے کرتوتوں کا جو وہ آمال کر رہے ہیں ان لذینہ آمنو تخویف اخرویہ کے بعد مومنوں کے لیے بشارت اخرویہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک یہدیہم ربہم ہم بے ایمانہم پہنچائے گا ان کو ان کا رب بدرمیان میں ایک لفظ بریکٹ میں اضافہ کرنا ہے منزل مقصود تک وہ کیا ہے جنت پہنچا دے گا ان کو ان کا رب منزل مقصود تک بے ایمانہ ہم ان کے ایمان کی وجہ سے تجری من تحتهم الانہار بہتی ہیں ان کے مکانوں کے نیچے نہریں فی جنات النعیم نعمت اور آرام کے باغوں میں داواہوں فیہ داوا صدا ان کی صدا ان کی اس جنت میں ہوگی صبح نقل پاک ہے تو اے اللہ یعنی وہاں بھی یہی کہیں گے کہ تیرا کوئی شریک نہیں تیری صفات میں کوئی تیری ذات میں کوئی شریک نہیں تُو اس سے پاک ہے کہ تیرے سامنے کوئی شفیع غالب ہو و تحیت ہوں فی سلام اور ملاقات ان کی اس جنت میں ہے سلام یعنی ایک دوسرے کو ملیں گے تو سلام کریں گے یا فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچیں گے تہیا کا ایک معنی توفے کا بھی ہے توحفہ ان کا اس جنت میں سلام ہے وہ آخر داواہم اور خاتمہ ان کی دعا کا یا آخری صدا ان کی وہ ہے الحمد رب العالمین یہ بشارت اخرویہ ہو گئی مسلمانوں کے لیے ولاؤ اج اللہ سے شرا <الشَّرَّة> یہ زجر ہے جی اور ایک شبے کا جواب ہے یعنی جس عذاب سے ہمیں ڈرایا جا رہا تھا وہ کیوں نہیں آتا تم تو کہتے تھے نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا کہاں ہے وہ عذاب اس کا جواب دیئے بطور زجر جس طرح انہوں نے کہا تھا اللہ ان کا نہق من ان دیک فام تر علیہ نہ من سما اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کو برائی شر ازا مراد ہے سزا مراد استےجالحم بل خیر کا استےجالحم لہم خیر کاف تشبی کا معذوف ہے جی کاف تشبی کا معذوف مانیں گے تو مانا کس طرح کریں گے جی اگر جلدی دے دے اللہ لوگوں کو برائی جس طرح مانگتے ہیں اچھائی اللہ عذاب دے دے لکوزیا الحم اج الحم تو کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا اج ان کا مقررہ وقت کبھی کے فیصلے ہو چکے ہوتے یہ صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے لیکن ان کے لیے عذاب دینے میں بھی جلدی نہیں کرتا اس کا ایک وقت مقرر ہے فن نظر ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو امید وار نہیں ہماری ملاقات کے ان کی سرکشی میں ہم چھوڑ دیتے ہیں یا مہون حیران پھرتے ہیں سرگردان پھرتے ہیں فنادر الزین اللہ یارجون علی یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن پر موہر جب لگ چکی ہے یعنی ان پر مہر لگ گئی ہے یہ سرکش ہیں ویزا مسل انسان ذرو شکویج میں نے کہا تھا نا کہ اس صورت میں شکواجات بہت ہیں مشرقین کی باتوں پر شکوے مشرقین کے رویوں پر شکوے مشرق انسان کتنا احسان فراموش ہے کہ اتنے عقلی دلائل کے بعد پھر بھی شرک کرتا ہے اور حالت اس کی دیکھو ویزا مسل انسان ازرو اور جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف کافر انسان مراد ہے جی مشرک اور ازر چھوٹے چھوٹے عذاب مراد ہے جی کرینہ کیا ہے لکوزیا الئیم آجا لوہم وہ کرینا ہے جی اگر اللہ انہیں عذاب دیتا تو سفید ہستی سے مٹا دیتا یہاں چھوٹے چھوٹے عذاب مراد ہیں جی اور جب پہنچتی ہے انسان کو مشرق انسان کو تکلیف دانا تو ہمیں پکارنے لگتا ہے لے پہلو کے بل لیتا او قائدن یا بیٹھے ہوئے او من یا کھڑے ہوئے سب بھول جاتے ہیں کوئی دکھ اور تکلیف آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے یہ مشرقین مکہ کا اللہ نظریہ بیان کر رہے ہیں ان کی عادت کو ذکر کر رہے ہیں مشرقین مکہ کہ انہیں کوئی تکلیف کوئی دکھ آتا تو سارے مشکل کشاب بھول جاتے اللہ کو پکارنے لگتے اور یہاں ہمارے ہاں جو مبتدئین ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گئے دیوبندی کہلانے والے کچھ حضرات بدقسمتی ہماری دیکھو بدقسمتی اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والے وہ بھی جناب فیس بک پہ آکے کے اس کرونا وبا کے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ سارے سربراہ مملکت مدینے جائیں اور رسول پہ, پہ پہنچیں اور وہ جو اوپر کھڑکی ہے چھت میں اسے کھلوائیں آسمان اور قبر کے درمیان کوئی آڑ نہ رہے اور سب وہاں جا کے نبی پاک کو درخواست کریں دعا مانگیں التجا کریں گڑ گڑائیں تو دیکھیں مصیبت جاتی ہے کہ نہیں جاتی یہ علماء ہیں جناب اور علماء دیوبند بند ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم ہی دو بندی ہیں قرآن کہتا ہے کہ مشرقین کو جب تکلیف پہنچتی تو وہ ہمیں پکارا کرتے تھے اور یہ اتنے گئے گزرے ہیں اتنے سخت ہیں پتھر دل لوگ ہیں کہ اس مصیبت کے ٹائم بھی انہیں بیت اللہ یاد نہیں ہے نہ مکہ بیت اللہ اللہ کا گھر نہ مدینے جائیں اور نبی پاک سے درخواست کریں فلما کشفنا عن ضر پھر جب ہم کھول دیتے ہیں اس انسان سے اس کی تکلیف کو مرہ چل پڑتا ہے کدھر ال شرک شرک کی طرف چل پڑتا ہے کان لم یدنا گویا کہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا الزرن کسی تکلیف میں مسہو جو اس کو لگی تھی ایسے لگتا ہے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں مرہ چل دیتا ہے یہ کرونا والی وبا اللہ ختم کر دے اگر ہے تو اللہ امن اطمینان لاک ڈاؤن ختم ہو جائے لوگ بڑے پریشان ہیں کاروباری طبقہ کا بڑا پریشان ہے مزدور طبقہ بڑا پریشان ہے یہ ختم ہو جائے گی تو پھر دیکھنا یہ مینڈکوں کی طرح نکلیں گے کوئی کہے گا ہمارے بزرگ نے یہ دعا مانگی تھی اور میں نے فلان جگہ پہ تعویز رکھا تھا اور فلان نے جناب اس وبا کو ہٹا دیا اب کو نہیں بولتا اب نہیں بولیں تو یہ چل پڑتا ہے شرک کی طرف گویا کہ اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں حضرت صاحب مانا کرتے ہیں گنجے اس ندی ساڈے نال واہ بھی نہیں پیا گن اس ساڈے نال کدی واہ بھی نہیں پیا کزا لے کا اسی طرح مزین کیا گیا لل مشرفینل مشرقین اسی طرح مزین کیا گیا حد سے نکلنے والوں کے لیے یعنی مشرق لوگوں کے لیے ما کانو یا ملون جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں شرکیہ بدت والے عمل شرک والے عمل وہ ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کے دکھائے گئے ولکد آہلک نل من ام قبلے تخویف دنیاوی ہے جی اور مشرقین مکہ کو اللہ خطاب کرنا چاہتے ہیں جی ہم ہلاک کر چکے ہیں الکرونا قوموں کو مختلف امتوں کو من قبلکم تم سے پہلے لما ظالمو اے اشرکو جب انہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا خاضے نے لکھا کرتبی نے لکھا ان شرک اللہ ظلم و نظیم وجات عمر سلم بلبینات آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر موجے لے کر وہ ماکا نو اور نہیں تھے وہ لوگ کے ایمان لاتے کیوں باباجا اناد بابجا زد جس کی وجہ سے ان پر مورے لگ چکی تھیں کزا علیکا نجزل کومل مجرمین یہ سنت الہیہ ہے یوں ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو سمجھ آلنا اے مشرقین مکہ گزشتہ قوموں کی بات پھر ہم نے تمہیں بنایا خلائف فی الارض خلاف نوائب نائب جانشین پھر ہم نے تمہیں بنایا نائب جانشین زمین میں ممباد ان کے بعد لے نان زورا تاکہ ہم دیکھیں فتح ملون تم کس طرح کے کام کرتے ہو ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کس طرح کے کام کرتے ہو جیسے اللہ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی انیس سو میں ایک الگ ملک بنا پاکستان تو اللہ نے اس وقت بھی کہا ہوگا نا کہ ہم تمہیں جانشین بنا رہے ہیں الگ ملک دے رہے ہیں ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو تم کس طرح زندگی گزارتے ہو اس زمین پر لیکن انگریز کی حکومت تھی تو جو کچھ ظلم ہوتا تھا مسلمانوں پر یا علماء پہ ظلم ہوا لیکن ترقی بھی تھی یہ ساری ریل کی پٹڑی جو پورے ہندوستان پاکستان میں ہیں، یہ انگریز نے بچھائی عمارتیں یہ بڑی بڑی یہ جتنی عمارتیں آپ کے ڈی سی آفس کی اور کمشنر آفس کی یہ ساری انہی کی بنائی انصاف تھا عدل تھا عدالتوں میں انصاف تھا بے انصافی نہیں کرتے تھے ظلم نہیں کرتے تھے رشوت کا بازار گرم نہیں تھا ہمیں کیا آزادی ملی اللہ نے پھر ہمیں دیکھا کہ ہم نے پھر کیا ہے ویدات علیم آیا تنا شکوچ دوسرا شکوچ ہمارے دلائل کو دیکھتے ہمارے دعوی توحید کو تسلیم کر لیتے ہم انہیں ڈراوے سنا رہے ہیں ان ڈراووں کو سنتے اور عبرت پکڑتے لیکن ماننے اور عبرت پکڑنے کی بجائے ان کا رویہ دیکھ کیا کہہ رہے ہیں ویدا تلا علیہ مایات نا بے جب پڑی جاتی ہیں ان پر ہماری ایتیں کھلی کھلی ادال ال توحید جو توحید پر دلالت کرتی ہیں شرک کا رد کرتی ہیں یا ہمارے آکام کال الزین علاج علی کا کہتے ہیں وہ لوگ جن کو امید نہیں ہماری ملاقات کی یعنی قیامت پہ یقین نہیں کیا کہتے ہیں اے تے بے قرآن گئی لہذا لے آ کوئی اور قرآن اس کے علاوہ او بدل ہو یا اس کو تھوڑا سا بدل دے اس قرآن میں ہمارے مذہب اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہی خلاف ہے ہم کہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں اللہ سے دلوا دیتے ہیں تیرا قرآن کہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں کسی میں جرت بھی نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر لب کھولے ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی طاقتوں والے ہیں قوتوں والے ہیں جھولیاں بھر دیتے ہیں چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں اور تیرا قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک مکھی بھی بنانے پر قادر نہیں مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو وہ مکھی سے اپنا نقصان بھی واپس نہیں لے سکتے ایک قرآن ساڈے وارے دا نہیں کوئی اور قرآن لے آ یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر ہمارے معبودوں کو شفیع غالب تو مان لے جیسے آج جدید تعلیم یافتہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت کے احکام ہیں چور کا ہاتھ کاٹنا اور زانی کو کوڑے مارنا یہ بڑی ظالمانہ سزائیں ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم نے اپنے دور وزارت میں کہا تھا کہ یہ ظالمانہ سزائیں ہاتھ کاٹنا کوڑے مارنا سنگسار کرنا ظالمانہ سزائیں کل جواب شکوا میرے پیغمبر آپ کہیں ما یکون علی میرا یہ کام نہیں مجھے یہ جائز نہیں شاہ ولی اللہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ منع کرتے تھے میری مجال نہیں ما یکون علی مجھے جائز نہیں میرا یہ کام نہیں میری مجال نہیں ان ابدلا کہ میں اس قرآن کو بدل دوں من منتلکائے نفسی اپنی طرف سے نبی پاک سے مختار کل ہونے کی نفی ہو رہی ہے جی میں اپنی طرف سے اس قرآن کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا میری مجال نہیں ان اتبیوں میں نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی یو ہا الیہ جو میری طرف وہی کی جاتی ہے انی اخاف ہو بے شک میں ڈرتا ہوں ان آسائی تو رب اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اس کو بیان نہ کروں اس کو چھپا دوں اس کو تبدیل کر دوں کلو شاء اللہ ہو جواب شکوا دوسرا جی دو جواب دیئے میرے پیغمبر کہہ اگر اللہ چاہتا ما ہوں تو میں اس قرآن کو کبھی نہ پڑھتا علیکم تم پر میں تو اللہ کے حکم کا غلام ہوں اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تو کبھی نہ پڑھتا ولا ادرا کم اور اللہ بھی تمہیں اس قرآن کے ذریعے آگاہ نہ کرتا خبر خبر کرنا آگاہ کرنا خبردار کرنا اللہ بھی تمہیں اس قرآن کے ذریعے خبردار نہ کر, کرتا را کا فائل اللہ جی فقد لبس توفیقم من قبلی من قبلی من قبل نزول القرآن میں رہ چکا ہوں تم میں ایک عمر من قبلی ہی اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے چالیس سال پہلے تو کبھی بیان نہیں کیا پہلے تو کبھی تقریر نہیں کی پہلے تو کبھی دعوت نہیں دی پہلے تو تمہیں کبھی اس شرک سے میں نے منع نہیں کیا آفا لاتا کہ عقل کیوں نہیں کرتے ہو اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کی وہی کے مطابق کہہ رہا ہوں فمن ازلم افطرا اللہ کا زیبہ تخویف اخروی کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جس نے باندھا اللہ پہ جھوٹ کازے اے شریکن استفام انکاری ہے یعنی اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح تم میرے متعلق کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں میں خود بناتا ہوں تو جو اللہ پہ جھوٹ بولے اس سے بڑا ظالم کون ہے اوکزہ باب آیاتی ہی یا جس نے تقزیب کی اس کی ایتوں کی جس طرح تم ہو اِنَّهُ لا انحفل المجرمون یقیناً مجرم گناہگار لوگ فلا نہیں پاتے کامیاب نہیں ہوتے ویا بدون اللہ مالا یزرحم دعو صورت کا ذکر ہے ذمن ایک پہلی مرتبہ دعوی ہو گیا جی مامن شفیقین اللہ ممباد ازنی یہ دوسری بار دعوی صورت کا ذکر ہے تیسری عقلی دلیل ہے جی اور شکوہ بھی ہے مشرقین کے رویے پر عقیدے پر شکوہ بھی پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ ان کی پوجا پاٹھ نہ کریں ولا اور ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے اگر ان کی پوجا پاٹ کریں نظریں دیں نیازیں دیں ان کو نفع بھی نہیں دے سکتے وہ اور وہ کہتے ہیں ہاؤ لائے یہ جن کو ہم پکار رہے ہیں جن کی پوجہ پاٹھ کر رہے ہیں یہ شفہاؤنا یہ ہمارے سفارشی ہیں ان دلہ اللہ کے پاس بدون عبادت کرتے ہیں میں نے مانا کہ یا پوجا کرتے ہیں تو کچھ لوگ اگر یہ کہیں کہ وہ عبادت کرتے تھے ان کی ہم کوئی عبادت تو نہیں کرتے تو یہ پاگل سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے روزہ عبادت ہے زکوت عبادت ہے حج عبادت ہے یہ سمجھ رہے ہیں حالانکہ سجدہ بھی عبادت ہے نظر و نیاز بھی عبادت ہے غائبانہ پکارنا بھی عبادت ہے ادو آؤ حول عبادہ ادو آؤ مخل عبادہ کسی کی نظر و نیاز دینا عبادت ہے سجدہ کرنا عبادت ہے اسے غائبانہ پکارنا غائبانہ پکار کیا ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور بغیر اسباب کے میری پکار کو سنتا ہے یہ پکار عبادت کی سب سے اعلی قسم ہے تو پھر اب مانا کرو اللہ کے سوا ان کے سجدے کرتے ہیں اب یابدون کا یہ مانا ہو گیا اللہ کے سوا ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں اللہ کے سوا ان کو مصیبتوں میں پکارتے ہیں جو انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور انہیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور عذر کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ہاؤ لائے شفاؤ اللہ یہ جن کو ہم پکار رہے ہیں جن کے ہم سجدے کر رہے ہیں جن کی ہم نظر و نیاز دے رہے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ہم گناگار ہیں یہ نیک ہیں بزرگ ہیں انہوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں بڑی ریاستیں کی ہیں یہ اللہ کے پیارے ہیں ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں اور اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا یہ کام کروا دیتے ہیں یہ اللہ سے دلوا دیتے ہیں یہ عقیدہ تھا مشرقین مکہ کاجی اگر کوئی شخص اپنے شرکیہ عقیدے کو بچانے کے لیے کوئی عالم کوئی خطیب ہٹ دھرمی کرے اور کہے یہ تو بتوں کے بارے وہ بت پوجتے تھے بتوں کے بارے میں تو یہاں امام راضی صاحب نے جو کچھ لکھا تفسیر کبیر میں کیا یہ بات ساتویں صدی کا مفسر ہے ہم پندرہویں صدی میں جا رہے ہیں یہ ساتویں صدی کا مفسر ہے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں جن حضرات کے سامنے قرآن ہے وہ اس عبارت کو حاشیے پہ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں ورنہ اس کا مفہوم جو میں بیان کروں گا وہ مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں امام راضی اس آیت پہ لکھتے ہیں ہاؤ لائے شفا دلہ ان وزاؤ ہاض ہل اسنام ول سو رمبیاہم و اقابر پھر ایک دفعہ پڑھتا ہوں جی انا ہوں واضح حاض ہل اسنام ول اوسان ال سو رمبیاہم و اکابرم وہ مشرقین بناتے تھے یہ بت نبیوں اور بزرگوں کی صورتوں پر حضرت ابراہیم کی مورت حبل کی مورت لات کی مورت اسماعیل کی مورت وزامو امام راضی فرماتے ہیں وزام ان متش بے عبادت حاض تماسیل وزام ان متش بے عبادت حاض تماسیل فائنا الا اکل اکابر تکون و <اللهم> ترجمہ کرتا ہوں جی وہ نبیوں اور بزرگوں کی صورتوں پر بت بناتے تھے وزامو اور سمجھتے تھے کیا ہم جب ان مورتیوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں پھر عبادت کا ایک دفعہ معنی سمجھ لینا کیا ان کا سجدہ کرتے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں یا انہیں مسائب میں پکارتے ہیں تو یہ بزرگ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں آگے امام راضی نے کیا لکھا جی وہ نظیر ہوں فی حاض زمان نظیر فی حاض زمان اس کی مثال آپ نے ہمارے زمانے میں دیکھنی ہو اشتغالو و من الخلق بتعظیم قبور الکابر ہمارے زمانے میں اس کی نظیر اور مثال دیکھنی ہو تو ان بہت سارے لوگوں کو دیکھو جو بزرگوں کی قبروں کی تعظیمیں کر رہے ہیں یعنی طواف کر رہے ہیں سجدے کر رہے ہیں دیگے پکا رہے ہیں شرینیاں تقسیم کر رہے ہیں ان کو پکار رہے ہیں ان کے وظیفے پڑھ رہے ہیں اللہ دے کیا بات لکھی امام راضی نے اللہ اے تکا دے انم ازا مزرگوں کی قبروں کی تعظیم اس نظریے سے کرتے ہیں کہ جب وہ ان کی قبروں کی تعظیم کریں گے نا سجدہ کریں گے نیازیں دیں گے طواف کریں گے چلے کاٹیں گے مجاورت کریں گے فائن ہوم یقون شفا اللہ ان دلہ تو یہ قبر والا اللہ کے ہاں ہمارا سفارشی بنے گا یہ کس صدی کی بات ہے جی ساتویں صدی کی بات ہم تو پندرہویں صدی میں تو یہ تھا مشرقین مکہ کا شرک یہ صورت یونس کی آیت نمبر اٹھارہ ہے جی احباب اسے نوٹ کریں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کو دیکھیں کہ مشرقین مکہ کس نظریے سے ان کو پکارتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں آپ سورت زمر میں پڑھیں گے آیت نمبر دو ماں نا اب اللہ لکرا اللہ زلفا ہم ان کی پوجا پاٹھ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں قریب کر دیتے ہیں بالکل یہی مفہوم ہے ہماری سنتا نہیں ان کی ان کے ذریعے ہماری بات اللہ تک پہنچ جاتی ہے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں یہ مشرقین مکہ کا شرک ہے اور ہمارے ہاں آج کل جو کچھ قبروں پہ ہو رہا ہے بزرگوں کی قبروں پر یا دوسرے عام قبروں پر کہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو بزرگ نہیں ہیں مادولال نام دیکھو ایسے لوگوں کی قبروں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہاؤ لائے نہ کے تحت نہیں ہو رہا ہے نا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں ہمارے سفارشی ہیں نا برائے راست ان سے مانگا جا رہا ہے برائے راست ان سے التجائے کی جا رہی ہیں ارزیاں لٹکائی ہی جا رہی ہیں مسجدوں کے ماتھوں پر اور مسجدوں کے محرابوں پر لکھا گیا ہے یا شیخ عبد ال کادر جی للہ یا شیخ عبد ال کادر جی للہ کوئی عربی سے شد بدھ رکھنے والا میری اس بات کو سن رہا ہے اس انٹرنیٹ کے ذریعے میری بات اس تک پہنچ رہی جسے جس عربی سے تھوڑی شد بدھ ہے عرب, عرب میں رہا عرب کنٹری میں وہ یا اس نے کالج میں گرامر پڑھی ہے عربی پڑھی ہے وہ انصاف کو سامنے رکھ کے بتائے یا شیخ عبد القادر جی لانی شیلہ کا کیا میں ہے کیا مانا ہے اس کا اس کا یہی مین ہے یا اللہ تجھے شیخ عبد القادر کا واسطہ ہے تو مجھے عطا کر تُو مجھے دے یہی میں نے نہیں ہے یہ مانا یا شیخ عبد القادر جی لانی اللہ کا میں ہے اے شیخ عبد القادر جی تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو دے جی اس کے وظیفے پڑے جا رہے ہیں شیخ عبد القادر سے مانگا جا رہا ہے آپ فیس بک پہ دیکھیں ایک ویڈیو چڑی ہوئی ہے بغداد کی شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی یہ سبز پگڑیوں والے اور یہ سارے لوگ وہاں اکٹھے ہیں جالیوں کے انہوں نے پکڑا ہوا ہے ہاں جی یا گاؤں سے آزم ہم تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں یا غو سے اعظم ہم آئے ہیں ہم مصیبتوں میں ہماری پکار سن لے ہماری حاجت روائی کر دے پھر پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جی لانی للہ یا شیخ عبد القادر جی لانی للہ یہ پڑھتے ہیں پھر اسے مانگتے ہیں براہ راست مانگتے ہیں ہاتھ بلند کر کر کے نا اس قبر کی طرف مزار کی طرف مانگ رہے ہیں تو دے مزے کی بات یہ ہے اتنے احمق ہیں اتنے پاگل ہیں اردو میں مانگ رہے ہیں پنجابی میں مانگ رہے ہیں اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اردو آتی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پنجابی آتی ان کی زبان اردو تھی پنجابی تھی اس زمانے میں اردو اور پنجابی تھی اردو میں مانگ رہے ہو کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی انگریزی میں مانگ رہا ہو انگلش میں ہو سکتا ہے کوئی چائنی جاپانی زبان اٹلی کی زبان اس میں مانگ رہا ہو حضرت شیخ ابد القادر کو وہ زبانیں کب آتی ہیں او دین سے دور جانے والے لوگوں قرآن سے منہ مو موڑنے والے لوگوں کچھ غور کرو کچھ فکر کرو اس ذات کو پکارا کرو جو ساری زبانیں جانتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے اسے پکارا کرو اچھا ایک بات بتاؤ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اس کو سنے گونگے بندے کی حاجت کو نہیں ہوتی گونگے بندے کی کوئی مشکل کوئی حاجت بیماری تکلیف دکھ نہیں ہوتا اس کی تو زبان نہیں ہے گونگا بندہ بول نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا تو پھر وہی پکارے سننے والا اور وہی مشکل کشا ہے کہ زبان سے نہ بھی مانگا جائے تو وہ دلوں کے راز بہتر جانتا دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے یہاں ہمارے مسجد کے سامنے گلی میں ایک صاحب ہوتے تھے وہ سعودی عرب چلے گئے تو وہ ہمارے مسلک کے نہیں تھے یعنی ہمارے وہ مخالف تھے وہ سعودی عرب سے واپس آئے تو اپنی مسجد جو ان کے مسلک کی مسجد تھی اس میں وہ نماز پڑھنے گئے تو یہاں ماتھے پہ لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جی لانی تو وہ عربی جانتا تھا تو اس نے اپنے مولانا سے کہا کہ مولانا یہ کیا ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم مانگتے اللہ سے بزرگوں کا واسطہ دے کر تو یا شیخ عبد القادر جی لانی اس میں تو مانگا شیخ ابد القادر سے جا رہا ہے اللہ کا واسطہ دے کر یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے اب مولوی صاحب کیا جانے عربی کیا ہوتی ہے گرامر کیا ہوتی ہے ترجمہ کیا ہوتا ہے تو اللہ نے اسی ایک بات کو ان کی ہدایت کا سبب بنا وہ پھر ہماری مسجد میں آئے یہاں نمازیں پڑھی مجھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو کوئی آدمی تھوڑا سا سمجھدار ہو تھوڑی سی عقل ہو اربی سے تھوڑی سی شدھ بو پھر وہ شرک کا مرتکب ہو بہت مشکل بہت مشکل بات ہے خدا گواہ یہ میری بات کئی لوگوں کو شاید اچھی نہ لگے اور کئیوں کو تو بڑی اچھی بھی لگے گی تو یہ کومنٹ بتائیں گے اس کومنٹ میں ہو سکتا ہے مجھے گالیاں بھی نکالی جائیں لوگوں کے پاس دلیل کو نہیں ہوتی تو پھر گالیاں نکالتے ہیں اگر اللہ ابو جال کو آج پاکستان میں لے آئے اٹھا کے قادر ہے اگر اللہ ابو جال کو اٹھا کے پاکستان ہندوستان میں لے آئے اور یہ جو قبروں پر مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اسے دکھائے اللہ دی کسمے ابو جالوی کنا نو ہاتھ لا کے نس جائے حضرت شیخ القرآن کا جملہ لگا ہوں کانوں کو ہاتھ لگا کے بھاگے اور کہے اے تے میرے بھی پیو نکلے نے اے تے میرے بھی پیو نکلے نے میں تو اتنا مشرق نہیں میں تو کہتا تھا رازق اللہ ہے خال اللہ ہے مالک اللہ ہے صرف یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اور یہ،, یہ مانگ رہے ہیں خواجہ سے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے یہ مانگ رہے ہیں خواجہ سے شیخ عبد القادر سے بزرگوں سے تو یہ شرک ہے جی مشرقی نے مکہ کا ہا اولائے شفا نا اند اللہ کل جواب شکوا جی بڑا خوبصورت جواب دیا جی اللہ نے مزہ ہی آگے اتو نبے ہوں اللہ کیا تم اللہ کو آگاہ کرتے ہو بما اس چیز سے لا یا جس کو اللہ خود نہیں جانتا ف سماواتے ولا فلرز نہ آسمانوں میں نہ زمین میں جس چیز کو اللہ بھی نہیں جانتا تم اللہ کو اس چیز سے آگاہ کر رہے ہو کیا یہ سفارشیں ہیں یہ ہمارے مشکل کشاں ہیں یہ ہمارے حاجت روا ہیں یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کا تو زمین و آسمان میں وجود ہی کوئی نہیں جو میرا میرے ہاں جبری سفارش کر سکے وجود ہی کوئی نہیں جانتا تو میں تب جب ان کا کوئی وجود ہو ہوتا اللہ نے فرمایا اس چیز کے بارے میں اللہ کو آگاہ کر رہے ہو جس کو اللہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا یعنی ان کا وجود ہی کوئی نہیں صبح نہ ہوتا اما یوشر پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے وہ ان کے شریک بتانے سے کیا ثابت ہوا جی سبحان ہوتا اما یوشریکن سے کیا ثابت ہوا اس سے یہ ثابت ہوا کہ سفارشی سمجھ کے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ بھی شرک ہے تبھی تو ہاؤ لائے شفاؤ نہ ان کے بعد کہا صبح نہ ہو اما یوشرے اسے شرک قرار دیا اس نظریے سے پکارنا کہ یہ دے تو نہیں سکتے اللہ تک ہماری بات پہنچا دیتے ہیں اللہ سے دلوا دیتے ہیں اس کو شرک قرار دیا جی وما کان ان سہ امتم واحدہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے بھائی اگر اس کا وجود ہی زمینوں آسمان میں کوئی نہیں تو یہ شرک آیا کہاں سے جواب دیا اور نہیں تھے لوگ مگر ایک امت یعنی دین توحید پر شرک نہیں تھا ایک ہی دین تھا فخ پھر انہوں نے اختلاف ڈالا یہ مختلف جگہوں پہ آپ قرآن کی آیت پڑھ چکے ہیں جی اختلاف کس نے ڈالا جی جن کو کتاب دی گئی تھی اہل علم نے ڈالا کب ڈالا جی علم کے آ جانے کے بعد ڈالا کیوں ڈالا بغیم یم نہ ہوں سارے لوگ ایک امت تھے پھر لوگوں نے اختلاف کیا فابا صلاح نبیین یہ معذوف ہوگا جی پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا وت انصاب کا دوسرے سوال کا جواب جی عذاب کیوں نہیں آتا اگر تم سچے ہو تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں آتا جواب دیا اگر نہ ہوتی بات جو گزر گئی تیرے رب کی طرف سے کون سی بات کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے یہ جی لو محفوظ میں لکھا ہوا ہے اگر نہ ہوتی یہ بات جو گزر گئی تیرے رب کی طرف سے البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں وہ تیسرا سوال جی اور کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی الح اس نبی پر آیا تم میں ربی ہی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے نشانیاں تو بڑی آئی تھیں قرآن سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے تو یہاں نشانی سے کون سی نشانی مراد ہے جی منہ مو مانگا موئزا وہ صورت بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے تیرا گھر سونے کا بن جائے تیرے باغ لگ جائیں چشمہ جاری ہو جائے تو آسمان پہ چڑھ جائے تو جو نشانی ہم مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتا فکول جواب جی میرے پیغمبر کہ ان مل غیب بے شک چھپی بات اللہ کے لیے ہے یہ ان کا جواب کیسے ہوا جی جواب یوں ہوا موجے کا لانا تو درکنار مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ موجہ کب ظاہر ہوگا موزے کا دکھانا تو درکنار مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ موئزہ کب ظاہر ہوگا فنتا پس تو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ویزا زک نن سر احمد شکوا جی چوتھا شکوا مشرقین کے رویے پر اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ شاہ ابد القادر نے مانا کیا جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ ممباد ذرہ بات تکلیف کے جو ان کو پہنچی پہلے کوئی تکلیف آئی دکھ آیا اس کے بعد ہم نے رحمت کر دی ایزا لہم مکر فی آیاتنا فوراً ان کے لیے مکر ہوتا ہے فی آیات ہماری آیتوں کی مخالفت میں یعنی آیتوں کا انکار کرنا استضا کرنا تقزیب کرنا آیات میں تعویل کرنا کو لاہ ہو اسرا و مکرن جواب جی میرے پیغمبر کا ہے اللہ بہت جل دینے والا ہے مکرن سزا مکر کی مکر کی سزا مراد جی کہہ اللہ بہت جل دینے والا ہے مکرن سزا مکر کی اس کی تدبیر دیکھو کیا تدبیر ہے انہیں روسولنا بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے یک لکھ رہے ہیں ماتم قرون جو تم مکر بنا رہے ہو تو سب کچھ لکھا جا رہا ہے یہ تدبیر ہے سزا دینے کی ہوزی سی رکم چوتھی عقلی دلیل جی اور ضمن شکوہ بھی ہے جی چوتھی عقلی دلیل بھی ہے اور اس کے ذمن میں شکوا بھی ہو سیر کراتا ہے تمہیں پھراتا ہے پھراتا ہے, پھر ہے فل برے وال جنگل میں اور دریا میں یعنی تم سفر کرتے ہو تجارت کرتے ہو خشکی میں بھی سفر کرتے ہو دریاؤں میں بھی کرتے ہو ہتھی کن کنتم فل فول کے یہاں تک کہ جب ہوتے ہو تم کشتیوں میں وجرئینہ بہم اور وہ لے کے چلتی ہیں انہیں بےریہ طیبہ اور بیرہ طیبہ مقبول ہوا کے ساتھ اچھی ہوا موافق ہوا وہ فارے اور وہ خوش ہو گئے بہا اس ہوا کے ساتھ یعنی اس کی رفتار کے ساتھ بڑی خوشگوار ہوا ہے کشتی کا سفر ہے جا آ گئی ان پر ریہن ہوا آصف تند تند و تیز ہوا جو ہر چیز کو توڑ کے رکھ دے وجا ملمج اور آ ان پر لہر من کل مکان ہر طرف سے یعنی لہریں اٹھنے لگی وزنو اور انہوں نے گمان کیا سواریوں نے انام اہیتا بیم کہ وہ تو گھیرے گئے اب وہ بچ نہیں سکتے اتنی لہریں اٹھ گئی ہیں دا اللہ وہ پکارنے لگے اللہ کو مخلصین لہ الدین خالص کرنے والے اس کے لیے پکار بھول گئے سارے حضرت ابراہیم بھی حضرت اسماعیل بھی لات منات ہوبل سارے بھول گئے خالص اللہ کو پکارنے لگے لائن انجئی کیا کہنے لگے اگر تو ہمیں بچا لے من حاضی اس مصیبت سے لنکو ن شاکرین تو ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والے لوگوں میں سے یعنی مباحدین شرک چھوڑ دیں گے ہم اگر تم ہمیں یہاں سے بچا لے فلما انجا پھر جب اللہ نے ان کو بچا لیا ایزا اسی وقت وہ یبگنا تلاش کرنے لگے کیا یبگن کا میں نہ کرو سرکشی کرنے لگے اسی وقت وہ سرکشی کرنے لگے فل عرضے زمین میں بغیر الحق بغیر دلیل کے نا حق یا سرکشی کرنے لگے فساد کرنے لگے شرارت کرنے لگے یعنی یوشر شرک کرنے لگ گئے تائید کیا ہے جی سورت انکبوت آیت نمبر 65 آپ نے پڑھ لیا جی سورت ان آیت نمبر 65 فیضا راکیبو فل فل کے دا اللہ مخلسین الحدین فلما نجا ہم البرے ازا ہم یشر کون یہاں کیا ایزا ہم یبگون وہاں کیا کہا کون یہ مشرقین مکہ کا رویہ نظریہ خیال عقیدہ اللہ نے ذکر کیا کشتیوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے اور ہمارے ہاں یہ کلمہ گو حضرت شیخ القران رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ کلمہ گو گو نا گو کلمہ گو یہ این کشتیوں میں بھی غیر اللہ کو آوازیں لگا رہے حق بیڑا دھک یا معین کشتی لگا دے پار کشتی وہ جو فیس بک پہ میں نے وہ آپ کو بتایا کہ وہ چڑھی ہوئی ہے پوسٹ ویڈیو شیخ ابد القادری کے مزار پہ کھڑے ہیں ہجوم ہے بڑا تو وہ کیا کہتے ہیں امداد کن امداد کن از بہر غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا شیخ ابد القادرا اب بھی یہ کہیں گے یہ شرک نہیں ہے نہیں شرک کس بلا کا نام ہے یا بندہ شرک کرتا ہے تو اس کے سر پہ دو سینگ اگتے ہیں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک کر کے آیا ہے اس کے سر پہ ہیں امداد کن امداد کن از بہرے غم آزاد کن تو یہ این کشتیوں میں مولا علی میری کشتی پار لگا دینا یہ نعرے لگاتا ہے اور مشرقین مکہ کشتیاں گرداب میں آئیں تو وہ کس کو پکارا کرتے تھے اللہ کو پکارا اگر قیامت کے دن مشرقین مکہ نے استغاثہ کر دیا نا اللہ کے دربار میں کہ یا اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے کیسا عدل ہے ہم این کشتیوں میں تجھے پکاریں اور کنارے پہ آ کے شرک کریں تو ہمارے لیے جہنم اور یہ این کشتیوں میں غیر اللہ کو پکاریں اور کنارے پر بھی غیر اللہ کو پکاریں تو یہ جنت میں یہ کہتے ہیں محب رسول ہیں نہ مولا یا ہمیں بھی ان کے ساتھ بھیج یا انہوں نے سار رلا یا یوناس تمبی ہے جی اور دنیا کی بے سبی دنیا کوئی چیز نہیں اس پر مغرور ہو کر حق کا انکار نہ کرو اس کا ذکر ہے جی الناس اے لوگو انما بغیو کم اے زر و بغے تمہاری سرکشی کا نقصان اللہ انفو تم ہی پہ پڑے گا یہ جو سرکشی کرتے ہو نا شرک کر کے اس کا نقصان تم ہی پہ پڑے گا مطال حیات دنیا اے اس سے پہلے لکھ لو جی تمکتا نفع اٹھا لو دنیا کی زندگی کے سامان کا کھا پی لو یہ گدیاں اور یہ خطابتیں اور یہ پیری مریدی اور یہ خانقاہیں اور یہ نظرانیں اور یہ دولت اور یہ مال اور یہ زمینیں کھا پی لو جانا تم نے کہا ہے سنمائی نہ مرضی پھر ہماری طرف ہے لوٹ کے آنا تمہارا بس ہم تمہیں بتائیں گے بما کن تم تعملون جو تم کرتے رہے ہو ہم تمہیں بتائیں گے اس کا حساب بھی ہم لیں گے انما مسل الحیات دنیا تزہید من دنیا تزہید من دنیا اور ترغیب ال توحید حق کا انکار جو کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے دنیا کی محبت ہے ادھر پیسہ زیادہ ہے مال زیادہ ہے بظاہر عزت زیادہ ہے اللہ نے فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا اس کا جو عروج و زوال ہے عروج و زوال کیا کبھی بندہ امیر ہے کبھی غریب ہے کبھی اچھی حالت ہے کبھی بری حالت ہے یا کسی کی اچھی حالت ہے کسی کی بری حالت ہے اس کی مثال پانی جیسی اللہ اس کی مثال دیتے ہیں انما مسل حیات دنیا بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کما ان مثل پانی کے ہے انزل نہ ہو جس پانی کو ہم نے اتارا آسمان سے آسمان یعنی بادلوں سے فخ بھی رلا ملا نکلا بھی اس پانی کے ذریعے نبات الارض زمین کا سبزہ رلا ملا رلا میلا سے مراد ہے گنجان گنجان مما مم یا کل الناس جس سے انسان بھی کھاتے ہیں ولام اور حیوان بھی کھاتے ہیں حتا یہاں تک کہ اذا آخل ارضو جب لے لیا زمین نے زخروفاہ اپنا سنگھار زخروف رونق کھیتیاں لے لے آنے لگی پہلے سبز ہوئی ہیں پھر زرد ہوئی ہیں پھر سونے جیسا رنگ ہوا ہے وزین واؤ بیانیا بنا لو یعنی مزین ہو گئی جب پکڑ لیا زمین نے اپنا سنگھار یعنی زمین مزین ہو گئی بڑی خوبصورت ہو گئی فصلیں بڑی خوبصورت ہیں وزن آ اور گمان کیا زمین کے مالکوں نے انہم ہم کا لیا کہ وہ ان پر اب پوری طرح کا ہیں نفع اٹھانے پر نفا اٹھانے پر بڑی فصل ہے جی بڑا باغ ہے جی اتاحا امرونا پہنچ گیا اس زمین پہ ہمارے عذاب کا حکم بارشیں ہونے لگی یا باری ہونے لگی آندھی چلنے لگی ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چلنے لگی پہنچ گیا او زمین پہ ہمارا حکم رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم فجالنا سیدن ہم نے کر دیا اس کو کٹا ہوا ڈھیر کالم تگنا بل ام سے گویا کہ یہ کھیتی کل وہاں تھی بھی کوئی نہ اس طرح ہم نے برباد کر دیا اسی طرح دنیا کی زندگی کبھی کھیتیاں لے لانے لگتی ہیں پھر برباد ہونے لگتی ہیں جو لوگ دنیا پہ مغرور ہو کر آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو دھیان دیتے ہیں ولہ ہو دار سلام ترغیب ہے جی دنیا کا حال سن لیا تم نے دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اللہ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف جنت مراد ہے جی ایسی ایسی مثالیں سنا کے اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں ہر طرح کا امن ہے سلامتی ہے ملیکا اور اللہ کی طرف سے سلامی سلام ہے یادی میاں شاہ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی لزین آسن حسنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی الحسنا پھلائی ہے آسن اے آ منو بت حسنا پہ ایمان لایا کل میں حسنا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحسنا ایر جنا الحسنہ جزائے امال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکو کاری کی ان کے لیے بہترین بدلہ ہے وہ اور اس سے بھی زیادہ زیادت ان دیدار الہی رو یات باری تعلی حضرت ابو بکر حضرت ابن عباس ابو موسا اشری عبادہ ابن سامت تمام صحابہ نے اس کو نقل کیا مدارک نے اس کو ذکر کیا مسلم میں بھی آئی جی زیادتن رو یات باری تعالی ولا یرح کو وجوہ اور نہیں چھائے گی نہیں چڑے گی وجوہاؤں ان لوگوں کے چہروں پر قطر ان سیائی ولازلت ان نہ یہی لوگ ہیں جنتی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ بشارت ہو گئی جی کن لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کو دنیا پہ ترجیح دی ولدینہ کا سب اسیات تخویف اور جی اور جن لوگوں نے کمائی برائیاں سیات انواع شرک مراد ہیں شرک کی مختلف قسمیں ہیں نا ان کو سیاحت سے ذکر کر دی جزاؤ سی اتم بدلہ برائی کا اتنا ہی ہے جتنی برائی کی اتنا ہی بدلہ ہے وہ ترا کومزلہ اور چڑے گی ان کے چہروں پہ رسوائی مالحم من اللہ من آصم نہیں ہے ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا من اللہ من عذاب اللہ کانما اوشیت کس طرح رسوائی چڑھے گی چہروں پر گویا کے ڈھانپ دیے گئے ان کے چہرے کتاب من اللہ مجل اندھیری رات کے ٹکڑوں سے کتان ٹکڑے مزلمن اندھیری گویا کے ڈھانک دیے گئے ہیں ڈھاپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے اندھیری سیاہ رات کے ٹکڑوں سے الاقا صاحب انار یہی ہیں جانوی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ویومن آشروم جمی صورت کا مقصودی مقام ہے جی اور تخویف اخروی ہے جی اور دلائلے سابقہ کا سمرج جن کو تم سفارشی سمجھ کے پکارتے ہو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں اللہ سے بات منوا دیتے ہیں منوا لیتے ہیں سنو ان کے بارے میں قیامت کے دن وہ کیا کہیں گے وہ یومنا شروع اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو یعنی پکارنے والوں کو بھی اور جن کو پکارا گیا انہیں بھی سما نکو لِلَّذِينَ لزی پھر ہم کہیں گے شرک کرنے والوں کو مکان ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ تم بھی وشرکاؤ اور تمہارے شریک بھی المراد بشرکا الملائکا ول مظہری نیک لوگوں کے حق میں ہے جی بزرگوں نیک اچھے لوگ جن کو پکارا گیا حضرت علی ہیں حضرت حسین ہیں شیخ ابد القادر جی ہیں جن کی پوجہ پاٹ کی گئی جیسے آج بغداد میں ان کی قبر پہ کھڑے ہیں اور امداد کو امداد کو نظب ر غم آزاد کو ان کے نعرے لگا رہے ہیں ہاتھ پھیلا پھیلا کے مدد مانگ رہے ہیں ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے شریک بھی یہ جا رہے ہوں گے نا ان کے پیچھے پیچھے کہ یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے ٹھہرو فزل نا اے فرک نا ہم ان کے درمیان تفریق کر دیں گے شرک کرنے والوں کو الگ اور بزرگوں کو الگ وہ کالا شرا اور بولیں گے ان کے شریک وہ سمجھ جائیں گے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے تو بولیں گے شریک ما کن تم ای یا ناتا بدون نہیں تھے تم ہماری عبادت کرتے تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی سجدے نہیں کیے نظر و نیاز نہیں دی پکارا نہیں بلکانو یا بدو نل تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی یہ کیوں کہیں گے بھائی ہمیں خبر نہیں خود آگے اس کو انہوں نے بیان کر دیا ان کنانا نے بادم لگا ماکن تم یا ناتاب یعنی ہمیں خبر نہیں تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی تم ہمیں داتا دستگیر غو سے آزم مشکل کشا نافی اوزار سمجھتے تھے لیکن ہم میں یہ صفتے نہیں تھیں یہ میں نے تم نے ہماری پوجا پاٹ نہیں کی یعنی جو کچھ تم ہمارے متعلق سمجھتے تھے ہم وہ نہیں تھے شاہ عبد القادر محدس تیلوی رحمت اللہ علیہ نے یا موز القرآن میں اس آیت پہ کیا لکھا جتنے مشرق ہیں اپنے خیال کو پوجتے ہیں یا شیطان کو پوجتے ہیں جی شاہ ابد القادر محدس اور نام کرتے ہیں نیکوں کا جتنے مشرق ہیں اپنے خیال کو پوجتے ہیں یا شیطان کو پوجتے ہیں اور نام کرتے ہیں نیکوں کا وہ اس کام سے بیزار ہیں آخرت میں معلوم ہوگا فقفا بلائے پس کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان بزرگوں کو قسم اٹھانی پڑ گئی یقین دلانے کے لیے کہ ہماری پوجا پاٹ نہیں ہوئی پس کافی اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ان کنہ عبادت کم یقیناً ہم تھے تمہاری پوجہ پاٹھ سے لگاف لین بے خبر عبادت پوجہ پاٹھ سجدہ نظر و نیاز پکار پکار سے بڑی عبادت کیا ہے اس نظریے سے پکارنا کہ وہ ہماری پکار کو غائبانہ سن رہے ہیں آیت نمبر جی 30, 30, 30. یہ سورت یونس کی آیت نمبر اٹھائیس ہے اور آیت نمبر انتیس ہے حضرات اسے نوٹ کریں جی کوئی زی عقل آدمی یا منصف مزاج آدمی یا باحیا آدمی اس آیت کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں یہ بزرگوں کے بارے میں نہیں ہے یہ بتوں کے بارے میں یہ بت چلے جا رہے ہیں جن کو پیچھے سے کہا رہا ٹھہر جاؤ بتوں کو آواز لگ رہی ہے بت وہاں موجود ہے وہ چلے جا رہے ہیں اور پیچھے سے اللہ کہہ رہے ہیں ٹھہر جاؤ پھر یہ بت بول رہے ہیں ماں کن تم یا ناتا بدون پھر یہ بت اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں ان کنان عبادت کم لگافلین کوئی تھوڑی سی بھی عقل ہو فیم ہو حیا ہو تو کوئی بندہ بھی یہ کال نہیں کر سکتا کہ یہاں سے بت مراد یہاں سے بزرگ مراد ہے انبیاء اولیاء بزرگان دین جن کو پوجا گیا جن کی پرستش کی گئی جن کے سجدے کیے گئے جن کے نام کی نظر و نیاز دی گئی اور جنہیں پکارا گیا وہ مراد تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جو کچھ قبروں پر بزرگوں کی قبروں پہ ہوتا ہے طواف ہوتے ہیں ارضیاں لٹکائی جاتی ہیں نعرے لگتے ہیں امداد کو امداد کو نظبر غم آزاد کو ان کی پکاریں ہوتی ہیں ہاتھ بلند بلند کر کے ان سے معافی مانگی جاتی ہے رویا جاتا ہے اپنی عرضیاں اپنی پکار اپنا درد ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس آیت سے ثابت ہوا یہ غافل اور بے خبر ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون آیا کون نہیں آیا کس نے چادر چڑھائی کس نے نہیں چڑھائی کس نے بکرا چھترا ذبح کیا کس نے نہیں کیا کس نے طواف کیا کس نے نہیں کیا کون مجاور بنا کون نہیں بنا کس نے وہاں فیض حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گیا قبر پہ کون نہیں بیٹھا ہماری قبر پہ ان کنان عن کم لگا اس کی تائید ہوتی ہے جی سورت آکاف آیت نمبر پانچ سورت فرقان آیت نمبر سترہ سورت فاتر آیت نمبر چودہ وہم ان دعائے ہم تو معلوم ہوتا ہے کہ قبروں میں جو مدفون ہیں وہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا بزرگان دین ہوں یا شہداء ہوں وہ دنیا والوں کی کوئی پکار کوئی آواز کوئی صدا کوئی سلام کوئی پیغام وہ نہیں سنتے اگر وہ سنتے ہوتے جانتے ہوتے تو کبھی نہ کہتے ان عبادت عن عبادتكم فلین کہ ہم تمہاری پوجا پاٹھ سے بے خبر تھے اور غافل تھے حنال تبلو تبل حنال کا تب لو کلو نف اسلفت حنال اس جگہ زرف مکان یا اس وقت ضرف زمان اس وقت تبلو پا لے گا جان لے گا کل نفسن ہر کوئی ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی وردو الا مولا ملق اور وہ لوٹائے جائیں گے اپنے مالک کی طرف الحق جو حقیقی مالک ہے اللہ سچا وزلان ماکانو یفترون اور گم ہو جائیں گے ان سے وہ سارے جن کے متعلق وہ جھوٹ بولا کرتے تھے افترا کیا کرتے تھے امام راضی نے لکھا ما افتارون انا آ لیا وہ جو دنیا میں کہا کرتے تھے کہ ان کے جو مشکل کشار معبود ہیں یہ ان کے سفارشی ہیں یہ ہماری سفارش کر دیتے ہیں یہ ہمیں چھڑا کے لے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی کل مئی عرضوں کو کم من سماع والارض پانچویں اقلی دلیل جی اور یہ دلیل ہے اللہ سبیل الاعتراف من الخص میرے پیارے پیغمبر ہم نے مسئلہ توحید عقلی دلائل سے سمجھایا مثالیں دے کے سمجھایا بشارات اور تخویفات کے ذریعے سمجھایا اب بھی نہیں مانتے نا تو میرے پیغمبر انہی سے پوچھ لے یہ خود ہی بتائیں قول میرے پیغمبر کہ میں یہ من کو کو میرے پیغمبر پوچھ کن سے مشرقی نے مکہ سے کون روزی دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے تمہارا رازق کون ہے روزی رساں کون ہے املے کو السما ولبسار یا کون مالک ہے کان کا اور آنکھوں کا یہ قوت سماعت اور قوت بسارت یہ دینے والا کون ہے ومئی اخرج الحیا من المیت اور کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور کون نکالتا ہے مردے کو زندے سے انڈے سے چوزا مرغی سے انڈا نطفے سے بچہ اور بندے سے نطفہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الحی سے مراد ہے مومن المی سے مراد ہے کافر کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا اور مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنے والا نیک لوگوں کے گھروں میں بدکار اور بدکار کے گھر میں نیک وہ میں یودبر اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی یہ کائنات میں جتنی امور ہو رہے ہیں کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی شفا پا رہا ہے کوئی بیمار ہو رہا ہے کوئی جیل میں جا رہا ہے کوئی رہائی پا رہا ہے کوئی دولت مند ہو رہا ہے کوئی حاجت مند ہو رہا ہے کوئی غلام ہے کوئی مالک ہے کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی بارشیں ہیں کبھی بادل ہیں کبھی سورج کی تپش ہے کبھی سردیاں کبھی گرمیاں ہیں کبھی بہار کبھی خزاں یہ ساری کائنات کی جو تدبیریں ہیں یہ کون کر رہا ہے ان سے پوچھ کتنے سوال ہو گئے روزی دینے والا کون ہے کانوں آنکھوں کا مالک کون ہے زندے سے مردہ مردے سے زندے نکالنے والا کون ہے اور ساری کائنات کے امور کی تدبیریں کرنے والا کون ہے فسا تو میرے پیغمبر یقین وہ جواب میں کہیں گے اللہ کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے اللہ یہ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے مشرقین مکہ کا ابو جہل کا سکہ بند مشرق ان کا عقیدہ بیان وہ کہتے تھے زمین و آسمان سے ہمیں روزی دینے والا کون ہے اللہ آج کی زبان بولوں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے وہ اللہ نے دے رکھا ہے یہ وہ کہتے تھے اور ہمارا کلمہ گو کہتا ہے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صحب کی نظر کرم اللہ کے بھی بڑے حوصلے ہیں جی. بڑے حوصلے ہیں اللہ کے لاہور میں ایک پارٹی ہے آئرن آئرن یہ لوا کا کام کرتے ہیں سریا گاڈر ٹی آئرن عرب پتی ہیں عرب پتی پورے ملک کو سپلائی کرتے ہیں. ہمارے یہاں سرگودا کے جو آئرن کے وپاری ہیں انہوں نے مجھے بتایا وہ ہمارے جماعتی ساتھی ہیں. کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں لاہور ان کے دفتر میں اور پوچھے کیا حال ہے جی تو وہ کہتے ہیں بس جو کچھ دیا ہے نا جی داتا صاحب کی نظر کرم اللہ اکبر داتا صاحب نے دیے اللہ کے بھی بڑے حوصلے اللہ کہتے ہیں اور لو اور لیتے چلے جاؤ تو مشرقین مکہ کہتے تھے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے حضرت یہ ہمارے اللہ نے دے رکھا ہے اور یہ شیر پڑتا ہے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں اور ابو جال کیا کہتا تھا کہ میں کس کا کھاتا ہوں اللہ کا کھاتا ہوں وہ میں یدبیر المرا کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے مدبر کون ہے مدبر تو وہ کہتے تھے اللہ اور یہاں مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ہدائے کے بخشش میں شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک من کے بت لکھی اس میں کہتے ہیں زی تصرف بھی ہے زی تصرف بھی ہے مازون بھی مختار بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر زی تصرب بھی ہے معذون بھی معذون کا کیا میں نے اذن دیا ہوا زی تصرب بھی ہے مازون بھی مختار بھی ہے کار عالم کا مدب بھی ہے ابدل کا در کار آلم کا مدبر بھی ہے ابد ال اور مکے کے مشرے کیا کہتے تھے کہ مدبر کون ہے اللہ فکول میرے پیغمبر جب انہوں نے اقرار کر لیا ہے تو کہہ افلا تتکون تو پھر شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو یہ سب کچھ مانتے ہو تو پھر شرک کیوں کرتے ہو فضالکم اللہ رب کوم اس دلیل کا سمراج پس بس یہ ہے اللہ رب تمہارا سچا ف ماضا بادل حق کے اللہ جلال حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے پس حق کے بعد کیا ہے سوائے گمراہی کے ف انا پھر کہاں سے تم پھرے جا رہے ہو من اینا تسرفونا عن الحق حق یعنی حق اسی طرح ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی یہ تسلی بھی ہے جی نبی پاک کے لیے تسلی بھی ہے میرے پیغمبر غم نہ کر یہ نہیں نہ مار رہے ہیں ان پر مورے لگ گئی ہیں اسی طرح جس طرح یہ حق سے پھرے ہوئے ہیں اسی طرح یا جس طرح رازق مالک سب کچھ اللہ ہے اسی طرح ثابت ہو گئی بات تیرے رب کی اللہ زینہ فاسا ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں فسق کا درجہ کامل مراد ہے کامل جی، مرادج کافر کون سی بات ثابت ہو گئی جی انہم لا یو کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے باوجہ مہر جب کل حال من کا ایک زجر ہے جی میرے پگمبر کہہ کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی یبدا الخلقہ جو پہلی بار پیدا کرے سمیوئی دہو پھر اسے لوٹ آئے ہے تمہارے شریکوں میں کوئی کل میرے پیغمبر کہ اللہ ہے نا یبدا خل جو پیدا کرتا ہے پہلی بار سما یو ہوں پھر اسے دوہرائے گا بھی صحیح فانا تو, تو ہن دھکا تو تھو لگ گیا تو ہن مار کتوں پہ گئی ہے پھر تمہیں حق سے کدھر موڑا جا رہا ہے ف تو تم کہاں سے الٹے پھرے جا رہے ہو کل حال من کا یہ بھی زجر ہے جی میرے پیغمبر کہ کیا ہے تمہارے شریکوں میں سے کوئی میں یا حق جو رہ بتائے حق کا یعنی ہدایت الل حق اس کے قبضے میں ہو ہدایت ال حق اس کے اختیار میں ہو ہے کوئی تمہارے حاج رواؤں میں کہ اللہ یادی للحق اللہ راہ بتاتا ہے حق کی افم یادی کیا پس وہ ہستی جو راہ بتائے حق کی طرف احق کو وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی بات مانی جائے ام اللہ یاد یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا اللہ مگر اس صورت میں کہ اس کی رہنمائی کی جائے تمہارے معبوت فمال تمہیں کیا ہو گیا ہے کئی فتح کمون کس طرح کا انصاف کرتے ہو تو کو چھوڑ کے شرک کر رہے ہو کیا ہو گیا تمہیں ومایت تب اکثر ہم اللہ زنن اور نئی پیروی کرتے ان میں سے اکثر اللہ زنن مگر و گمان زنن اٹکل پچو یعنی مشرق ماض دیکھا دیکھی اس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اپنے شرک کی بس گمان ہے حضرت شیخ عبد القادر جی رحمۃ اللہ علیہ سمندر پہ جا رہے ہیں سمندر کے اوپر چر رہے ہیں اور جناب مچھلیاں نکل نکل کے سلامیاں دے رہی ہیں مچھلیاں نکل نکل کے سلامیاں دے رہی ہیں وہ اوپر چر رہے ہیں پھر اوپر سے ایک مسلح آ ہے وہ اس مسلے پہ آ جاتے ہیں پھر وہ نماز پڑھاتے ہیں اور پھر وہ دعا مانگتے ہیں اور اللہ کہتا ہے قیامت کہ تک تیرے مریدوں کو کوئی نہیں پوچھے گا تو یہ بیان کر کے حضرت کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں داخل ہو جاؤ یہ شیخ عبد القادر کا سلسلہ ہے ہمارا سلسلہ شیخ عبد القادر جی کا سلسلہ ہے اس کے مرید بن جاؤ مرید بن جاؤ نہ سوال نہ حساب نہ کتاب نہ جزا نہ سزا کچھ بھی نہیں ہے شیخ عبد القادر کے مرید بخشے بخشائیں لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ خطیب صاحب کس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں کس کتاب میں کس نے یہ بات لکھی ہے نا. نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی جنہ دا لڑ اڑے ہویا بڑی پہنچی ہوئی سرکار نے بس یہ گمان ہے قیامت کے دن نبی پاک کہیں گے اس نو آن دو اے میرا چلو چاہے یہ رشوت لیتا رہا سود کھاتا رہا بلیک میلری کرتا رہا ذخیرہ اندوزی کرتا رہا قتل کرتا رہا کم تولتا رہا ملاوٹ کرتا رہا اس نو آن دو اے میرا بس یہ گمان ہے اس کی یہ پیروی کر رہے ہیں ان نزن لا یگو نیمن لگ کے بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی کام نہیں آتا ایک طرف اللہ کا قرآن ہے میرے پیارے پیغمبر کے مستند فرمان ہے یہ حق ہے اس کے مقابلے میں گمان کی کیا حیثیت ہے ان اللہ علی وما مکانا ہاضل قرآن پیچھے سے ربط لگا لیں پچھلی ایسے خود گمان کی پیروی کرتے ہیں اور ہمارے قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں آگے شکوہ آ رہا ہے جی یہ اس کی تمید ہے جی وہ ماکان حاض القرآن اور نہیں ہے یہ قرآن ایف ترا کہ گھاڑ لیا گیا ہو من دون اللہ, اللہ کے سوا سے یعنی بغیر حکم خدا بغیر حکم الہی و لاکن تصدیق اللہ لیکن یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے آگے ہیں تو رات انجیر تفصیل الکتاب اور بیان کرتا ہے ان چیزوں کو جو تم پر لکھی ہی گئی ہیں تفصیل الکتاب فرائض احکام عقائد اس کی تفصیل ہے لاری بفی امر رب العالمین کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے ام یقولون افطرا شکویج تعجب ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں محمد نے اس قرآن کو گھاڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کل جواب شکوا میرے پیغمبر کہ فاتو بے سورت مسلی پس لے آؤ ایک صورت اس جیسی ود اور بلا لو منستتا تم جن جن کو تم بلا سکتے ہو اللہ کے سیوا مشرق ساتھی وہ تمہیں پٹیاں پڑھانے والے یہودی یا مابودان باتلا جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو انہیں بلا لو ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ یہ نبی خود بناتا ہے بل قزبو نانا بلکہ اصل واقعہ یہ ہے قزبو بیمالم یو تو بی انہوں نے جھٹلایا انہوں نے جھٹلایا جس کے علم پر انہوں نے کابو نہیں پایا کیا مطلب انہوں نے جھٹلایا من غیرے آئی یا تدبرو تدبر ہی نہیں کیا بغیر سوچے سمجھے بس تقزیب کر دی وَلَمَّا يَعْتِمْ تَعْوِلُو اور ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس تَعْوِلُهُ انجام اس تقذیب کا یہ جو انہوں نے جھٹلایا ہے نا اس کا انجام وہ کیا ہے جی عذاب قَذَالِكَ قَذَبَ اللَّذِينَ اسی طرح یہ تسلی ہے جی اسی طرح تقذیب کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے بس دیکھ کس طرح ہوا انجام ظالموں کا وہ مین ہوں میوں اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو اس قرآن کے ساتھ ایمان لے آئیں گے وہ من ہو ملا اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے بجہ مور جباریت انادی ہیں وہ ربو کا عالم بالمفصین اور تیرا رب خوب جانتا ہے فسادیوں کو وہ ان کا زجر اور اگر یہ تیری تکزیب کرتے ہی چلے جائیں ماضی استمراری اور اگر یہ تیری تکزیب کرتے ہی چلے جائیں پکول تو میرے پیغمبر تو کہ لی عملی میرے لیے میرے کام توحید والے ولکم عملکم تمہارے لیے تمہارے کام شرک والے انتم بریونہ تم بری ہو میرے عملوں سے وانا بری ان اور میں بری ہوں تمہارے عملوں سے تم میرے امال کے ذمہ دار نہیں میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں وہ مینوں میں اون لائک شرک کرتے کرتے زد کرتے کرتے نوبت بہیں یا رسید نوبت یہاں تک پہنچ گئی کیا ہو گیا وہ مینہ میستہ میں کچھ ان مشرقوں میں سے وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں تیری طرف افانتا تس میں اس کیا تم سنا سکتا ہے بہروں کو ولو کا نولا یا اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتے ہو بہرے چلو بیرے آدمی ہیں سن نہیں رہے کچھ عقل ہے تو اشارے سمجھ رہے ہیں لیکن ایسا بیرا جو عقل بھی نہیں رکھتا آپ ان کو سنا سکتے ہیں یہ مورے جباریت ہے یعنی ان پر کیا لگ چکی ہیں مورے وم ان میں لئی کا اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جو تیری طرف دیکھتے ہیں افان تتا دی کیا تو رستہ دکھا سکتا ہے الم یا اندوں کو ولاوکانو لائب سرون اگرچہ وہ بصیرت بھی نہ رکھتے ہوں ایک اندھا ہے چلو نابینا ہے لیکن بصیرت بڑی ہے حص بڑی تیز ہے ایسا انداز جس میں بصیرت بھی نہیں تو آپ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دلی میں تھا دلی پڑھاتا تھا تو وہاں ایک کاری صاحب تھے کاری فتح امت صاحب نابینا تھے وہ مجھے ملے دلی وہ نابینا کاری تو پوچھا کون ہو میں نے کہا جی محمد حسین نام ہے یہ لمب کا علاقہ ہے وہاں کا ہوں اور یہاں دلی میں پڑھا رہا ہوں میں پاکستان آ گیا پیچھے سے تقسیم ہو گئی میں ادھر رہ گیا تو حضرت نیلی سے فرماتے ہیں میں بھیرے ایک مدرسے میں مدرس لگ گیا بھیرے ایک دن میں نے دیکھا کہ ٹوٹیوں پہ نا کاری صاحب وضو کر رہے ہیں وہی کاری صاحب نبی جو دلی میں ملے تھے یہ کئی سالوں بعد کی بات ہے تو میں نے کہا بے اللہ نہ بھلائے ہیں تو کاری سے تو میں قریب گیا تو میں نے کہا السلام علیکم تو مجھے کہتے ہیں وعلیکم السلام محمد حسین تم تو دلی میں ہوا کرتے تھے تم ادھر کہاں پہنچ گئے نہ میں نے نام بتایا بس صرف میں نے سلام کیا یہ بصارت نہیں بصیرت ہے ان اللہ یظلم یہ علت ہے ما قبل کی ان پر جو مورے لگ گئی ہیں تو یہ ظلم نہیں فرمایا بے شک اللہ لوگوں پہ کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں و یا شروم تخویف ہے اور جس دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا کالم یل بسو یزنون کالم یلبسو سے پہلے کے یزنون وہ گمان کریں گے کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی دنیا میں یا قبروں میں کبورے آف دنیا ایک گھڑی دن کی ٹھہریں ہیں یتارفون بین ایک دوسرے کو پہچانیں گے مگر مدد نہیں کر سکیں گے قد خاصر اللہ دزینہ اس دن کہیں گے وہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے تقزیب کی اللہ کی ملاقات کی وما ماکان معتدین اور نہیں تھے وہ ہدایت پانے والے پھر دنیا دنیا میں وہ امانری کا تخویف دنیا ویا جی تخویف دنیا میرے پیارے پیغمبر اگر ہم آپ کو دکھا دیں کچھ حصہ اس عذاب کا جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے آپ کی زندگی میں دکھا دے او ن یہ ہم آپ کی عمر پوری کر دیں یعنی آپ فوت ہو جائیں فیلینا مرضی تو ہماری طرف لوٹ کے آنا انہوں نے تو کیا ان کو ہم چھوڑ دیں گے یا تو آپ کی زندگی میں ہم دکھا دیں گے اور اگر آپ کی زندگی میں نہیں دکھایا تو پھر جانا کہا انہوں نے سم شہید ان سما برائے تاکیب ذکری یہ بات بھی سنو یا سما بمینا واؤ و اللہ شہید اور سما کا پہلے میں نے کر پھر یہ بات بھی سنو اللہ گواہ ہے علامہ یفلون جو کچھ وہ کرتے ہیں بلے کل امت رسول اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا ہے تخویف دنیا بھی یہ جو ہم عذاب دیں گے نا آپ کی زندگی میں دے دیں یا بعد میں دیں یہ عذاب کوئی ظلم نہیں ہے ظلم نہیں ہے کیوں ہر امت کے لیے ایک رسول ہوا فیضا جا رسولم پھر جب آیا ان کے پاس ان کا رسول آگے تھوڑی سی عبارت معذوف ہوگی جی انہوں نے اس نبی کی تقذیب کی نبی آیا قوم نے ضد کی تقزیب کی اس نبی کی بات کو نہ مانا کوزیا بین بلکست فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان سات انصاف کے جب مانا تو این انصاف کے مطابق انہیں تیس نیس کر دیا گیا وہ حملہ یظلمون اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی گئی حضرت حسین کا قاتل یزید ہے کہ نہیں نہیں جی دنیا کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت حسین کا قاتل یزید ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو وہ ہیں حضرت زین العابدین ہیں حضرت زینب ہیں ان کی بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں کسی نے بھی یزید کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جی نبی پاک کی حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی یار یہ جو لوگ اس طرح کی حدیث بیان کرتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی انہیں خوف خدا بھی نہیں ہے انہوں نے مرنا نہیں یہیں رہنا ہے اللہ کے ہاں نہیں جانا ہے ان لوگوں نے اللہ کو حساب نہیں دینا ان لوگوں نے وہ نبی پاک صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں توحید اتنی راسخ ہو چکی ہے کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے تمہیں دنیا کی محبت خراب کر دے گی یہ آپ صحابہ کو کہنا چاہتے ہیں یہ آپ نے مان لیا کہ میری امت شرک کو نہیں کرے گی ایک آدمی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے یہ شرک نہیں ہے کس کا نام ہے شرک قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں ماتھے ٹیکے جا رہے ہیں میں نے ایک پدیس پہلے بھی سنائی تھی آج پھر سنا دیتا ہوں میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی سنو اور غور سے سنو خاص کر کے وہ علماء یا ملونٹے میں انہیں علماء کیسے کہلوں کہ وہ نبی پاک حدیث کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں وہ غور سے سنیں میرے آقا نے فرمایا کہ آمد اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرست نہیں ہو جائیں گے یہ میرے آقا نے فرمایا بت پرست نہیں ہو جائیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کا کیا مطلب ہے یعنی بہت آئی یعنی سخت آئی ان کے چیروں پہ چھا جائے گی قرآن پاک ٹیک لگا کر پڑھ سکتے ہیں ہاں کوئی ارج نہیں ہے اگر کوئی تھکاوٹ ہے یا تکلیف ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے ستون کے ساتھ دیوار کے ساتھ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے آیت نمبر اٹھارہ کو ماشاءاللہ سمجھانے کا حق ادا کر دیا استاد جی اگر موجودہ حالات میں اعتقاف نہیں ہوا تو کیا سب اہل علاقہ گناگار ہوں گے نہیں اعتقاف کیوں نہیں ہوگا احتکاف ہوگا مسجد میں ایک آدمی بھی اعتقاف بیٹھ جائے تو سارے محلے سے وہ بوجھ جو ہے وہ اتر جاتا ہے تو اعتقاف ہوگا ان شاء جی آپ اس میں نہ غور سوچیں یا فکر نہ کریں وہ ملینہ اللہ بلاگل Okay.